العذاب أكبر لو كانوا يعلمون اللہ کا عذاب اسی طرح آ جاتا ہے اور آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے کاش کے لوگ اس بات کو جان لیتے کفار قریش کا حال بھی باغوالوں کے حال کے مشابہ ہے انہیں اللہ نے نعمت دی پھر ان کے قفر تغیان کی وجہ سے اسے سلب کر لیا تو کیا اہل مکہ اس واقعے سے عبرت حاصل کریں گے اور اللہ کے حضور اپنے کفر و شرک سے طائب ہو کر اس کے نیک بندے بن جائیں گے تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دے اور دوبارہ اپنی نعمتوں سے نوازے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کافروں اور سرکشوں کو اللہ کا عذاب اسی طرح اچانک اپنی گرفت میں لے لیتا ہے اور آخرت میں انہیں جو عذاب دیا جائے گا وہ تو بڑا ہی دردناک ہوگا کاش اہل مکہ اس بات کو سمجھ لیتے اور اپنے گناہوں سے طائب ہو کر دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے